پڑتے ہیں پڑھتے ہیں والحمد لله نحمد ونستعيده ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله شرور من شرور ينخذنا من صيات من يهد الله فلا مبين له من يبينه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله موسم بھائی اور دوست ہمیشہ کے لیے ایک نظریہ پہلے عقیدے کی شکل میں آتا ہے اور پھر عمل سے ظاہر ہو کر عادات و اخبار سے گزرتا ہوا اس کی تعزیب و ثقافت میں چھا جاتا ہے اور شامل ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھنے بیٹھنے میں مزاج میں رواج میں شامل ہو جاتی ہیں آپ کو یاد میں نماز ہو اور کتنا زیادہ خراب کیوں ہو خرید کا گوش کھانے کے لیے اس کو اس کے گلے میں اندر سے انڈر اٹھاؤ تو تب بھی تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نفسیات میں بات داخل ہے اس کا جب ایمان کا ایمان کو ہم جج کرتے ہیں ناجنی ایمان باقی ہے نہیں باقی ہے فلال ابھی چوری کرتا ہے جی ڈھاکے مارتا یا فلن آدمی برساری کرتا ہے جی افلان آدمی شراب پیتا ہے جی تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کسی ارحم کے کسی آرحام کے بارے میں اس کے اندر یا کراہٹ ہچکچاہٹ ہے کہ اس کو خدمین کا گوشت پھلاؤ اور اس کو پلاؤ تیار ہوتا ہے اس اور تیار نہیں ہونا مطلب ہے کہ اس ایمان کا اس کا وہ پہلو کمزور ہو گیا دوسرا بولی پہلو اس کا باقی بالآخر جب بالکل کسی سب چیزوں سے گزر گیا سارے امان سے گزر گیا تو میں اس کو کہیں کہاں پر ہے اس پر اس کا خون گرم ہو گیا اس کو غصہ آ گیا سمجھیں کہ اس کے ایمان کا کوئی گزرا باقی ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہوتا تھا ہم خبر میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے ہمارے تبلیغ والے آزاد کہتے تھے کہ اس کو ہم جوڑیں بالکل بے نماز ہے نماز خلاس سے نہیں گزرتا اور کچھ اس کا دینی حال بتلے بڑی کوشش کی تو ان کو ان کے آس نہیں آیا تو اس کے ساتھ کہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں لیا میں نے داخلہ لگتا ہو بارہ کتنے اس طرح کو غصہ آیا اس کا ہوا تھا کہ چاول مسلمان لوگ تو ویسے تھڑے میں جاتا گرم کرو سڑے میں گرم کرو اس پر بڑا خبر ہو گیا ابھی بات کرو گرم ہو گیا چونکہ اس کو یہ مان کا جو ذرا باقی تھا نا جو چنگاری باقی تھی اس کو پھوک لگا دی ہم نے اب پھونک جب اس کو لگ گئی ہے تب ایسے آگ, آگ بنا کر اس کو آگ بڑک اٹھے اور اس سے کام لو ابھی آپ کا کام ہے تھوڑا بہت ملے بلائے کیا جی گرم ہو گیا تب اس کو اس کو غور کرنے کا موقع ملے گا کہ میرے بارے میں کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے کہ نہیں کہ نہیں ہے مسلمان ہے اسی ہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو دماز سے نہیں جاتا دوسری تو یہ کام نہیں کیا تو سچ بات ہے میرا تجربہ ہے جس آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی اس کو آدھا دین مل گیا میں اجماعت کی نماز ہے یاد ادھی ہے اور جب مسجد کی فضا میں آ گیا تو انشاءاللہ شاء جو آدھا دن رہ گیا وہ اس کو مل جائے گا ضرور کیونکہ مسجد کے آگے فضا ہے باقی پھر مسجد اس کو عطا کرتی ہے کے لیے مرکز بنایا گیا دین کا مرکز بنایا گیا کہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے وقت اس کے لیے جگہ اس کے لئے وقت چاہیے اس کے لیے جگہ چاہیے اس کے لیے فنڈ چاہیے اس کے لیے کارس ورک چاہیے کوئی ڈپارٹمنٹ بنتا ہے نا تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں جس چیز کو بناتے ہیں پہلے اس کا جو منصوبہ بناتے ہیں کو کیا کہتے ہیں سی سی ون سی سی ون سی سی ون بناتے ہیں سی کے لیے گئے بلڈنگ ہاں جی اور ساری چیزیں اس کے لیے فیکلٹی کے ساری چیزیں اس جگہ ہی نہیں ہے تو اس کو اس کی تو سائٹ نہیں ہے ہر وہ کام کا سائٹ نہیں کیسے وجود میں لائیں گے آپ کرنے والے فیکلٹی ممبر نہیں ہیں اس کو آپ کیسے وجود میں لائیں گے ہر وہ کام, ہر وہ کام کیا ہے کیا ہے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے? ان سالوں کا جواب ہوتا ہے اسمان. ساری منصوبہ ساری پلاننگ کا اسی سوالوں کا جواب ہوتا ہے کیا ہے? کب اور کے لیے فنڈ کہاں سے آئے ہیں تو مسجد کو محل مقام بنائے گیا اسی حضور صلی اللہ اور رسم حجرت کے بعد جب کبا کی نے آپ نے قیام کیا فرمایا ہے تو سب سے پہلی بات ہے تو آپ کے لیے مسجد بنائی گئی ہمارے بند یاسر رضی اللہ عالم نے پسجمہ کر کے مسجد بنائی ہے سب سے پہلی مسجد جو ہے اسلام کے نام پر یہ وجود بنائی پھر جب آپ مجنبرورہ میں داخل ہوئے ہیں تو اس, اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہمارے گھر نے فرمایا کہ میری اونٹ اونٹنی جو ہے یہ عمر کی گئی ہے کو حکم دیا گیا ہے ایسے جہاں بیٹھے گی اس پر فیصلہ ہوگا ساری بات پہلے ان جب داخل ہوئی تو ایک جا کے جگہ جا کر بیٹھ گئی دیکھو خالی میدان تھا یہ اس جگہ بیٹھی ہے جہاں پر سمستے نبوی ہے آپ کا روزہ شریف ہے اور یہ وہ جگہ جہاں بیٹھی یہ دو یقینوں کی زمین تھی اور اس میں منجلے میں کے لوگ خجبہ خوش کرنے کے لیے بچایا کرتے تھے تو پہلے آپ ویسٹ اونلی کرے تو اس جگہ کو الوکیٹ کیا گیا بات کی گئی اور خریدا گیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی جیب سے پیسے دیے اور مسیح الفی کی زمین خریدی تو آج جو سنیم جا کر رہا مسیح نبی نماز پڑھ رہا ہے یہ بکر صدیق رضی اللہ کی جائیداد میں پڑ رہا ہے پھر انہوں نے اٹھی اور دوبارہ جا, جا کر بیٹھی تو ابو یوب انصاری کے گھر کے آگے بیٹھی نیو کے قبیلے بلی نظار کے تھرد تھے اور حضور صلی اللہ کے رشتے میں مامو نانیالی خاندان ہے مامو کے خاندان میں آ مامو بن رہے تھے اور جس مکان میں وہ رہ رہے تھے تو اس سے کوئی دو سو سال پہلے یا کتنا عرصہ پہلے توبا بادشاہ اس جگہ سے گزرا تھا یہ جو سریکا میں آتے اخبار تباء بادشاہ اپنے ساتھ علماء کی ایک جماعت کے ساتھ گزر رہا تھا تو سلما کی جماعت نے کہ بادشاہ سلامت نبی آخر زمان کے بارے میں جو نشانی آئی ہوئی ہیں کتابوں میں وہ ساری اس بستی میں موجود ہیں اور یہ بستی بتا رہی ہے کہ اسی میں نبی آخر زمان نے آنا اگر آپ چاہیں تو ہمیں رہنے کی یہاں اجازت دے دیں تو انہوں نے ان کے لیے مکان بنائے اور سرفر سجا کے خاندان نیو لوگ جیسے بابا شاہ نے بات میں اور خزرے جو ان کو آباد کیا ان کے لیے مکانات بنائے اور ایک مکان نبی آخر زمان کے لیے بنایا کہ میری طرف سے ان کو تحفہ دیں گے اور ایک خط لکھ کر ان کے حوالے کیا کہ خط میری طرف سے ان کے خدمے میں پیش کریں گے جس جس جگہ پر روٹنی بیٹھی تھی انساری گھر رہے تھے یہ وہ مکان تھا جو نسل بعد نسل ان کے خاندان میں منتقل چلا ہو کرا رہا, رہا تھا کہ نبی آخر زمان کو پیش پے تو بابا شاہ کا بنائے ہوئے مقام خیر ایک میں نے واقع سنا دیا واقعی بزرگ کو میں کہہ رہا تھا کو سائت مسجد سائت ہے اس لیے کہ عزی شریف جاتا ہے کہ جس آدمی کو جماعت کی نماز کا جس کو مسجد نہانے گا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گوائی دو اور جس آدمی کو مسجد کی نماز کی توفیق نہ ہو رہی ہو وہ کتنا بڑے علم کیوں نہ ہو کتنا بڑا وائل کتنا بڑا مقرر ہماری کیوں نہ ہو وہ جائیں کہ اس آدمی کو دن کیسا نہیں ملا ہوا ہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ بنا ہوا ہو کتنے بڑے مریضوں سے کیوں نہ ہو اگر مسئلے کی توفیق نہیں ہے تو سمجھیں کہ اس آدمی کو دین کیسا نہیں ملا ہوا ہے ہماری طرح جیلی پیر صاحب کے دو بڑی عجیب واقعات گاؤں میں ہمارے سناتے ہیں نا کہ پیر صاحب آئے تو نفاذ ہی پڑ رہے ہیں. اب مریضوں سے کہ کیا بات نہیں کیا یہ مکی کے نہیں یہ مکم کا نماز پڑھ تو آگے بنی بھی جو تھا وہ بڑا ٹھیکی تھا جس تھا اس نے کھلایا اور صبح درازہ بند کر دیا جہی آج سب آخر آخر اس کہ خدا کے لیے درازہ کھولو میں نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے جو جاتے, جاتے ہیں اس شام کو کھانے کے لیے گھر والی نے کہا کہ میں برہم کھولوں گی اسے چاول پکا کر گوڑی میں ڈال کر بیچے اتنا گسایا پیر صاحب کو کہ مرغا بیچ میں آیا ہی نہیں یہاں جی. سے کہا کہ مرغا آپ نے گھر والی پر گسا کیا کہ مرغا تین نہیں پکایا مطالبہ کیا گیا تھا آ کہ کے ملا جاتی ہیں اور وہ نیچے غوری کے اندر میں نے مرغا وہ نظر نہیں آ رہا تھا خود ہی پکیف روز کیا یہ پیسے ارض کا دی کیا بات ہے اس کا میں صحیح مضمون ہمارا کیا تھا ہاں جس کو مسئلہ کی نماز کی توفیق نہیں ہے مسلمانوں کے اجتماعی ماحول میں اس کو آنے کی توفیق نہیں ہے کتابوں کی کتابیں لکھ مارے تقریروں کے تقریریں کر رہا اور بری پیچھے کر رہے ہیں سمجھ جائیں کہ اس کو دین کیسا نہیں ملا ہوا اور جس آدمی کو مقصد کا آنے کا آدمی پاؤ اس کے ایماندار ہونے کی گوائی دو نہیں کیونکہ مسلمان کے اسلام کا ٹیسٹ اس کے اجتماعی ماحول میں آنے سے ہوتا ہے اس لیے کتنا کامل کیوں نہ آپ اکیلے میں نماز پڑھنے رہے ہیں اتنا مزہ آ رہا ہو کہ آپ چیزیں مار رہے ہوں رو دھو رہے ہوں اور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں مان صاحب کی کرا تھی غلط ہو تو یونی تھی غلط ہو کہ سلو خلف برگاجر کہ جسے نہکا جی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہا گیا کہ ایسے فاجے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو ایک ایسا وقت اگر آ کہ جو اجتماعی ماحول کے لیے معیاری آدمی نہ رہے ظالم حکومتیں آ گئی ان کے ظالم نمائندے آ گئے چلی غیر معیاری لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں قریبی پر کون سے لوگ آ رہے ہیں آج کل وہ کیا بول رہے ہیں ایسی حکومتیں آ جاتی ہیں تو اپنے ڈکریٹری کے زور سے غیر معیاری لوگوں کو زیادہ لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے دن کو بگاڑنے کو, کو آگے لا رہے ہوتے ہیں یہ ویسے حالات آ جائیں کہ اس میں عقیدے کا ایسا فساد نہ ہو کہ نماز نہ ہوتی ہو ایک بو بھی صورت حال ہے اتنا فساد نہ ہو صرف یہ ظاہر لوگوں نے فاضلوں کو آگے کیا ہو تو اس میں بھی نماز پڑھے ان کے پیچھے تاکہ اجتماعی ماحول یہ آپ کو چھوٹے نہیں آگے اجتماعیت ہے تو اگلا قدم اس اگل اگل کی اصلاح ہے اور اجتماعی اگر نہیں ہے تو پہلا قدم تو اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے اسلح کب کس چیز کی ہو جب جبکہ کوئی چیز وجود میں ہی نہیں ہے ایک چیز اگر وجود میں ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے جو وجود میں ہی نہیں تو کیا اسلح کریں گے آپ اجتماعی رہے ہی نہیں ہے تو اسلحہ کتنی کریں گے عجیب غریب واقعہ ہے کہ ہندوستان میں تاریخیں چلی شد ہی سنگھ کی تاریخیں چلی جس وقت مسلمانوں نے اللہ حکومت کا اپنے اللہ امبیک کا مطالبہ شروع کر دیا تو اس وقت ہندو بیدار کہا اتنا ارسہ ہمارے ساتھ, ساتھ رہے اگر ہم نے کوشش کی ہوتی ہے ان کو ہندو بنایا ہوتا تو آج مطالبہ اسلامی حکومت کا نہ ہوتا نہیں. اس وقت تو میں ایک تاریخیں شروع کی جو کہ زور سے کسی نہ کسی طریقے سے اور زور سے ڈرا کر مار پیٹ کر ہندو بنا رہے ایک کا نام تھا سی اور ایک کا نام تھا سنگھن یہ دو تاریخیں تھیں آپ لوگ مطالعہ پاکستان رکور کو شامل کیا گیا لیکن بہت محدود ہے آپ کا مطالعہ عورت تاریخوں نے دور دراز کے علاقے یا غریبوں کے علاقے یا جیسے کہ مسلمان کم تھے یا دب سکتے تھے کمزور تھے وہاں پر ان کو ہندو بنا دیا جب ہندو بنا دیا گیا تو اس میں ہر ایک ہر تبدیل کا کام کرنا یا دین کا کام کرنا یا دین کی تاریخ چلانا کرنا یہ تو بڑی فہم کی اس کو ضرورت ہوتی ہے ہر ایک آدمی کام کر کے صحیح نتائج حاصل نہیں کر سکتا میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا بھی کھڑے اس کے لیے بہت زیادہ لے لو اللہ کے تعلق والے بندوں سا بدوا لوگوں کی ضرورت ہوتی چاہ علاقے کے مسلمان ہندو ہوئے بیٹھے ان کے پاس لمبا گئے تکرگین سب کچھ کیا زیادہ اثرات مرتب نہ ہوئے تو یہ میو, میو قوم کے لوگ تھے ہر ایک ہر ایک اہل علم نے ہر ایک اللہ کے اللہ والے بندے نے جس کو اسلام کے ہم سب کوشش کرتے رہے کرتے رہے تو یہ جو میو اور میواتی قوم تھی یہ حضرت بولانے ریاض رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے انہوں نے, اپنی, انہوں نے اپنی کوشش کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ان کی میو قوم کے میواتی کو بھیجا ان کے پاس تو ان کی میواتی جو چودھری تھے جا, رہے جا کر ساری قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنے بےچاروں کو خود ہی عالم نہیں ان کو کیا علم کا پتہ ہے کوئی کیا تقریر کریں کیا دین سمجھایا اس نے سب کو جمع کر کے ان کو کہا کہ اتر بات سنو ہماری ختمہ مطلب تمہاری ہوئی ہو اور نہیں ہوئی ہو وہ زبان بھی بولتے نا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو ختم تمہاری ہوئی ہے نے کہا ختم تمہاری ہوئی ہوئی ہے انہوں نے کہا تمہارا بات بھی دنیا سے جاؤ اپنا کام کرو بس دو باتیں کہ سب لوگ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے ہماری ختم ہو گیا ہم تو ہم کیسے ہندو ہو سکتے ہیں بس وہ ساری کو جمع کر کرو باتس سے سارے واپس ہو گئے کیونکہ جاتی آج بھی اپنی جاتی تو نہیں سمجھ سکتا تو اس کو کیا ہے کیا ہے اس سے جو چھوٹی موٹی بات سمجھتی ہے کہ دوسرے علاقے کے بارے میں رپورٹ آئی تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں تو وہ جا رہے ہیں ہاتھ سے نکل رہے ہیں ہندو ہو رہے ہیں تو اس علاقے کا کیا حال ہے تو ان کا ایک تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کے پاس آج نہیں بھیجے ان سے کہا تم کون ہو مسلمان ہو ہندو ہو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں یا آپ کے مسلمان کہ کی کیا علامت ہے انہوں نے کہا ہم ہر محرم میں تازیا نکالتے ہیں بس اور بیچاروں کو کچھ ہی پتہ نہیں بہادر بالا شیفی صاحب رہے بہت عظیم عدمی شکتی ہے انہوں نے کہا اس بات سے ان کو نہ روکنا کیونکہ یہ ان کے مسلمان نے کی علامت ہے اس اجتماعی لیتے ہوئے اگلی اصلاح کا قدم پر شروع کر دے. اس بات کو تیسرا علاقہ تھا اس علاقے کے لوگ جو تھے تو بالکل ایسے لوگ ہے کہ جو مسلمان اپنا ہو کہ کچھ بھی پتہ نہیں ان کو جمع کیا ان کو کہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو ان نے کہا مسلمان ہیں کہ کس بات پر مسلمان ہو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے جو ہندو ہے نا یہ نیو کرتے ہیں نیوگ کوئی غیر سی آدمی جو ہے تو وہ نیو کر سکتا ہے اس لیے ہم نیوگ نہیں کرتے ہیں. مسلمان ہیں یہ ہندو ہیں نیوگ کرتے ہیں نیو کیسے کہتے ہیں نیو اسے کہتے ہیں ہندو مت میں جو ہے عورت کا خاون مر جائے اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے ہندو مت کے جو اور کباٹتے ہیں اس میں کیا کباب کسی آپ کسی مرد کی بیوی مر گئی تو مرد کو بھی اجازت نہیں ہے شادی کرنے اور کسی جو اور کا خاون مر گیا اس کو بھی اجازت نہیں ہے شادی کرنے یہ شادی تو نہیں کر سکتے نیوک کر سکتے ہیں نیوک کیا ہے بغیر شادی کے تعلقات قائم کر کے کہ اتنے بچے عورت کر سکتی ہے اتنے بچے مت کر سکتے اس کو نیو کیوں لات کے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ تو ان کے پاس اسلام کی فقط ایک غیرت کی بات باقی تھی کہ بغیر نکاح کے مرد عورت تعلقات قائم نہیں کر سکتے اور ان کو کچھ بھی پسند نہیں تو انہوں نے کہا شاہ باز شاہ باز نیوگ جو ہے یہ اسلامی بہت بڑا عمل ہے اس کو یہ تم کرتے رہو کیونکہ ان کی اجتماعیت صرف ایک اس بات پر باقی ہے لہٰذا اس کو لے ہی آگے آگے بات کو بڑھاؤ وہ حوصلہ کا کام کرتے ہو تو میں نے آپ یہ جی بات کی تھی نظریہ جب آتا ہے پہلے عقیدے میں آتا ہے عقیدے کے بعد عمل میں ظاہر ہوتے ہیں عمل کے بعد انسان کی عدات و اطوار میں اس کی تہذیب و ثقافت میں اس کی نفسیات میں داخل ہوتا ہے اور وہ جب نکلتا ہے تو ایسے ریواس جب گیم لگتی ہے نا نکلنا بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدات و اتوار میں رسم و رواج میں سے نکلتا ہے اس کی نفسیات سے نکلتا ہے پر آخر کرتے کرتے کرتے کرتے آخر میں آ کر باعت, عقائد بھی نکل جاتی ہے یہاں تک کہ بہترین کے لوگ جو کہ ان کو پتہ نہیں تھا خنجیل کا پتہ نہیں کہا رہا ہوا تھا ان کو اور تو اس کٹ پہن کر پھر رہی تھی کلب ان کو نہیں آتا تھا ایک, ایک بات پر آخر انہوں نے پھر جان دی جب ان سے کہا عیسائی ہو جاؤ تو عیسائی نہیں ہوئے نے کہا مسلمان ہیں بار اس لیے مسلمان کو اسلام پر لانے کے لیے جتنا اس کے پاس ہے اس اسے پکڑ کر اس کو اسلام کی طرف لینا چاہیے اور سرکہ والی ہے اور لڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف ہونا اور ایک دوسرے کو ہے تو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا یہ وہ ترتیب ہے جس سے کمزور ہو کر جس سے کمزور ہو کر کفہار کے آگے گرنے کی طرف بڑھ رہے ہو سارے کے ساتھ اللہ تبارک اللہ خیم نصیب فرمائے عقل نصیب فرمائے کہ امت مسلمہ کو اجتماعیت پر لا کر اس کی اصلاح کا کام کیا جائے تاکہ اس سے اور ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھو یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ مسلمان ختم ہوا ہو اور اس کے ساتھ دین ختم ہوا ہو ایسی بات کبھی نہیں ہوئی مسلمان ختم ہو گیا پہلے مسلمان کی زندگی سے دین ختم ہوتا ہے پھر یہ مسلمان ختم ہوتا ہے اسلام تو آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے آپ تو اسلام کی فضل. آپ کی حفاظت کر رہا ہے اسلام لہٰذا پہلے کی زندگی سے نکلے گا پھر باغی تباہیاں آپ کی طرف آئیں گی یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اسلام ختم ہو گیا اسے اسلام کو نقصان ہو اسلام ختم ہو گیا یہ کبھی نہیں ہوتا کیونکہ قیدہ نظریہ ہوا ایک حق ہے وہ ہر وقت برتر ہے بالا ہے غالب ہے ہر وقت ہم اور آپ اگر اس کا عمل اپنے زندگی میں پیدا کریں گے تو ہم برتر بالا اور غالب ہوں گے اور نہیں کریں گے تو ختم ہو جائیں. گا اللہ تبالا تعلام ملکی تو ختم ہوگی